بعد جی باد, تو باد کوئی اللہ ہیں شروع کر دن نے دوڑے سنان کیوں دے اندلی اللہ کی بارگاہ ان کے کنڈے لے بڑے ہی نہیں سب کرام ایل بہت رام ایل جائے کرام روڈ جو گزار ہیں ہر دم اپنے آپ کو سب سب والوں گردا ابھی سمجھتے رہتے نہیں ادوجا ہوئی ہے سال شیخ شاخ شیخ الحب سعید الحق محبد سبھیل میرا اللہ لال ہے آپ فرمانے میرے املان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 میں بکال پچھلے جمعے کی گل سنائی تھی نفس نفس میں اللہ سونے پیدا فرمایا ہے. تو اللہ نے پوچھا بس میں کہنا ابو دیر کیا آتا تھی بس اللہ میں کہنا اس طرح کا مصرت آیا پھر آؤں سامنا رب نے کہہ رب کے مقابلے آیا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 तो सा जो मर्जी आखिर अल्लाह दिल दौलत को जो आदम देना होंगे जो कहकार आ गया आप उठे पास हो तौने आने के उन्होंने ऐसा जनाब रंग ना कि अला सोने की ना फुरमानी तो आप बद अमली जी है ना उसको घबराए ना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 اے متے عمل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جی عمل نہیں تو این ملا جائے, جائے گا تو وہ جائے بائ گئے اور بھی نے نہ پڑیا تو جہم نڈ کرنے والے عمل نہیں کرتے اللہ وحدہ اجلاس شریف کو انہوں کے بارے سات فرما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 جس بندے دنی نے دنیا حاصل کرنے سوچا ہو دنیا حاصل کر رہا ہو جس کو امدین می مہاجریہ دنیا دا بڑا بہت آ فرما نے سیکرا سمجھو دے چمچا ہوئے سونے دا تو استعمال کرے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 رکھا گے تھوڑا جا تم کچھ پاسے اپنے دل <سؤال> کا نکریا گے اگر تصا کرو گے تو دوسرا کوئی دوست نہیں ہوے گا نہیں اللہ لائی ہر دے دے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 اگلا گروسن ملا ظاہری عمل ظاہری عمل والا ظاہری عمل جا رہی عمل سڈے کر لیں مگر دل سدھا نہیں کر کرتے کیونکہ دل بھی شاہ وکری ہے جسم دل کے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 جی اپنی جگہ تو یاد رکھنا کئی خردیں یہ درخت ہے مناتا پیشہ پیٹو کے کر لے اتہاس دو کی کر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 طرح گیاں ودی کال چوڑا پانی میں کدھا جسم تلیفی لگی ہونا گناہ کی تلیفی لگی ہوگی سر مطلب یہ میں نے دوں خراب دن سر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 میں شریعت کا پانی یا پھر جو اتنے بل پیا میں شریعت دے پانی کیونکہ جنت دینا صرف پاکان نے جڑے گنا پلیپنی ہوڑ دے پاک پھر اکھے خالے کے کانچنے دو طریقے رکھنے پاک دے یا تو آپ کا مبارک پاڑے گا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 چکر سو پائے تو ہوں کی قبول ہونی نہیں کبولہ ہے میں تو دل لے کر پہلے سوایا محلہ اس بے دل میں در پیاس کا سب مل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 جا میں چکا تو, ہی چکرہ. تو سرداتے سرداتے نہیں چاہیے پر اگیں نکلو تو چکنا سرد رہی ہے مرد خدا دب خد عبادی ادار خلی جنتی بندہ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 اس غرق ہونا اس غرق ہونا پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو منتا مدنی تو پورے اور رب نو جو من دہ مدنی تو تولے ہر جات ہو سی جی ان کا ہر جات ہو سی جی اس بہتر کوئی نامی کر مستفا دے تو جو آ دیا موجود گل آ